اللهم صل على سيدنا السيد الرسول صل على توسما معلى السيد الرسول وخاتم الروحي يا رسول مصطفى يا الله قابلني ما اصحاب الله آله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 ايها الذين امنوا اتقوا انفسكم واهليكم نارا وشعلة امن بالله صدق الله ما لا ملزم والصدق رسول محمد نمل گلو نی او حل نفلو آلے و سلو تسلی مسا اللهم صل على محمد الخيار سيدي يا رسول الله وعلى ال وغوا يا سيدي يا حبيب الله الصلاه عليك يا سيدي سيدنا محمد مکینا مین السلام علیکم جانا ہے رب العالمین جل مجد کری نہ چیز دی ہر روحانی جسمانی مشکل ہر فرماوے تا ہر کی بخشے اگوں تو ماحول فرمای دوستان گرامی حکوق اولاد کے موضوع آ تسلسل جاری لیکن موجود شروع کرنے پہلا ایک بات گوش گزار کرنا ضروری سمجھنا آج دے حالات پوری دنیا میں آج خود انسانی زمیر یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ سڈے اصلافے امت بزرگ نے بھی سائنسی اور انگریزی بلاوان گے جڑے سلاف سن اور بالکل صحیح جنا جن گند پایا یہ سائنس نے پایا بندے دے پترا اگوں دنیا وستی سی ہر بندہ گھر میں سوکھا سی سوکھا نہ بازار سوکھا نہ نہ اللہ تعالی دے پاک محبوب جم نہیں کیتا نا. جی محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم طلب نہیں کی وہ کم واقعی بربادی ہاں, گورنمنٹ اور تھانوں کی طرف آتے پہ سات بھیا پیغام باڈی گارڈ کلارو تو سپیکر نہ چلاؤ فلانے فساد پہ اج تو سو سال پرانے عالم تو پہلو ہی آخ سن سر بھی شفی کرو استعمال ہی نہ کرو ہوں ہر پاسےوں زلی خوار برباد کر کے بندے ہوں آخ جی ہوں آخو آخ جی سپی نے اسلے چلایا کرو اسلے تے مولوی انتہا پسند نے ایو ہی ہر شہر حرام آکی رکھتے ہیں نجائز آکی رکھتے ہیں ہوں تھی آپ ہی حرام تے تجائز کر دیتا دے اسے زبان نہ آدھے سر تھی عملی طور سے چلن ہی نہیں دیندے لوگ صحیح سن جنیاں جن دے کے خلاف سن چیزیں مصیبت پائی جنہیں ہاتھ نہیں لایا انہاں کو علم بھی سی طاقت بھی سی, سب کچھ سی جنہاں جیزوں پسند نہیں کیتا جی کیتا کیا انگریز دے پچھے لگ کے ساری تباہی آ گئی पीकर दे पाबंदी नहीं होनी चाहिए दी। क्यों इंतहा पसंदी पाबंदी ला गलत आखना इंतहा पसंदी ए तरक्की है स्पीकर हारन होने चाहिए ने कि हर घर की कोठी के उत्तों हर घर की छत देख भी हारण पाकि तरक्की जी हर घर की छत के उठ ठीक है ना हूं हर शायब बंद करो भैन करो ओ करो क्यों तरक्की क्यों बंद करिए तरक्की बंद करना शायब है हर घर चोनी चाहिए मालूम हो जिथों की खोती उथे आखिर मनना पैना है سائنس نہیں انسانیت دا حال انسان دا حال صرف اسلام ہے جڑا نبی پاک پیش کی کیا ٹو ٹو ہوں کیوں ٹو ٹو کا پہچاؤ آپ ہی کی آپ ہی بیجی جی آپ ہی وڈن دے جے ہوں آپ اسلے بھی باہر رکھو آج ہی ہے، تھانے در باہر رکھو دو بندے سادے کپڑے چردی ہر ہو گارڈ ہوگوں تین کبھی کوئی دہشت گردی نہ کر دے کیوں دہشت گردی کر دی بم جتنے بھی ہیں یہ سب ترقی ہے نبی پاک دی تلوار کے اتنے بکواس کی تی وہ حضور دی تلوار اور وہ او پرانا طریقہ جڑا جنگ کا تنقید دا نشانہ بنایا کام کی نہیں ہے یہ ترقی ہے ترقی ہے تو بمب بجن پیو ٹھیک ہے بھائی بجنے چاہیے نا ہاں کوئی باڈی گارڈ کلارن دی لڑ نہیں جتنے کو مرد بمب <laughs> جتھے مرن اوے آخو ترقی آ کے انہوں مبارک دے گئی چھ بئی بان پروفیسر سور شرم نہیں انسانیت دی تباہی کو ترقی پہ کیون باڈی گارڈ پانچ پانچ سات سات کون کون باڈی گارڈ رکھے آزم تارک مریا بارہ بندے تھا کون کون باڈی گارڈ رکھے باڈی گارڈ نہیں نہ کوئی بچ سکتا ہے پہنیں ہر بندے باڈی گارڈ رکھو ساڈا فتوا یہ کہ اسلحہ بڑھانا حرام ہے تھڈو اسلحہ رکھنا حرام ہے تم دنیا تو مہیتا کرو کافر پھر بھی اصلا مکان مسلمان بھی مکان پرانی تلوار سے سوٹے ہونے پھر میں دہشت گردی کر گل کرو کرنے والی ڈراما رچائی کھڑے جے بندے مرائی جاتے جی ہاتھی مرائی جاتے جی اصلا بنائی جاتے جی آئٹم بنائی جاتے جی ادھر اگ جاندے جے سالم ادھر آدھے جی سڑو نہ سڑیا کھے نہ اگ دے ادھر سائن موڑا کوائی جاتے جی ادھر آتے جے مرو نہ لکھے ہمارا لکھیا ہے اصلا بنانا آرام ہے بالکل کتی طور پر نہ کافر بناوا نہ مسلے بناو سب اصلا بند اسلحہ آئے میں کیڑے گرد کٹی پہ کتھے بندے مرد نے کتھے دہشت گردی ہوتی دی. دہشت گرد کے بانیوں دہشت گرد تسلا ہے جنہوں عام کیتا کیا कोल नहीं और चुके जाते बर्बादियों जा। हाल च मरने भी मरना हूं असा भी मरना अगर कोई इंटैलीजेंस का इतने बैठा है उसे जाके सुना दे चिश्तिया एटम बम तो लैके कलाशन बंदूक रिवालवर तक सारा असला हराम रखी बैठे जे سب تو وڈا حرام جڑا ہے جڑا وانتی بڑھوایا ہے سائنس دی تعلیم بند کرو سائنس کے سبق بند کرو اسلام دی تعلیم جاری کرو پھر میں کہڑی تھان بمبج کتنے دہشت گردی مسلمان واقعی بنیاد پسند ہے اچھا گل جہی کر گے بنیادی کریں گے اللہ کی مہربان باطل دی تے ہر جھوٹے دی سنگھی کوٹ مارانگے گے تا پر سڈے کولے چروری گلیں نہیں آدیاں ڈرامے سڈے کول نہیں آتے جی رچائی کھڑے جی ہبے بڑائی کھڑے جے بلاوا بنا دیتے جی بندے جان دیتے اسی پیش کرنے اگر نہ حال کا تو قسم خدا دی کر کے آنا جو آسان نے پہ یہ کر کے وکھاؤ اگر دنیا چمن نہ ہو سان چور کلار کے سارے گولی مار دیں سارے وڈ ٹوک دین ساڈا خون پہ کوئی معافی جو منصوبہ کریں مطابق امن نہ ہوجی دیا بولو سبحان اللہ ہاں سجنا بےکار جان کے جن کو بجھا دیا تھی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی حوصلہ بھی کرو میرا رب ولٹ دیں ربو رب العالمین ہر دنیا دے بندے ولیٹ کے انتوں نے ثابت کرنا ہے کہ صرف اسلام ہے جو تمہاری نجات ہے بس باطل جن باطل امریکہ برطانیہ یہودی ہے بربادی کرنے والے جن اٹھے پھرتے ہیں نظام سائنسی وہ یہ سب جو فی الحال ہا بنتے پی جے یہ سب موتر دی چاگاں گو ہر شا بہ جانی ہے آخر دنیا آلوی ہو سچوش ہو جزرگ سن بزرگ ہیں وہ اپنے آپ نہیں بولتے رب دی بلائی بولتے ہیں گلا اس واسطے انت حقیقت انت نتیجہ بلارت للمتقین بہترین انجام ہمیشہ پرہیزگاروں کا ہوگا قرآن ہے مل آ تو لقین ہر پاسوں ہر پاسوں اللہ تعالیٰ بلیٹ کے ہر کسی نو ناکام زلیل خوار کر کے فران ثابت کر د کہ وہی انجام خیر پا جائے گا جو متقی ہوگا جو پرہیزگار ہوگا جو حضور کے دین کا دیوانہ ہوگا ہاں جی جناب نو میں ضروری تمبی کرنی سی ہاں کوئی نہ گلو پایا سان چیا چوٹیاں جانتے ہاں جی ارامے ڈرومیا نہیں جانتے اگر تو آڈے کول پیسے تے کون پیسے تو اتنے پاوے سو سو سا باڈی گارڈ کلار چھوڑو ساڈے کول دے, اپنے کھانے اور لبنے کی تو کلارنے اللہ ہوں جناب نو میں اپنا موضوع سناوا حکوق اولادا گزشتہ جماطل مبارک کی بیان کیا کہ بچے نلما توحید تایا جائے جو ہی ہوبھالتا جائے کلما تو جڑا لفظ ہے پھر یہ من آجھا کے دل چھٹھایا جائے پھر ہاں. ان سمجھایا جائے کہ لا الہ الا کہ کارخانہ کون چلا اس ذات پاک دے بارے بچے سمجھایا جائے کہ پتر ساری کائنات دا خالق مالک ہی کوئی ہے. ہر شہ ان دے قبضے اور اختیار سے کوئی شہ اس دے ارادت و بغیر وجود اچھ نہیں آ سکتی. تقدیر دا مسئلہ مسلا ذہن چ پایا جائے کہ جو کسے نال ہونا ہے ان کوئی ٹال نہیں سکتا جو نہیں ہونا ان کوئی لیا نہیں سکتا تاکہ بچہ اپنے مولا تالا دے بارے ہی یقین کامل رکھنا شروع کر دے اس زمانے دے اندر ہر دکھ سکھ دنیا چال نے آنے نے جد اپنے مولا دے بارے تقدیر دے بارے رب العالمین ال جلا دے اس کارخانہ قدرت اپنی قدرت اور حکمت وکھاو دے بارے بار پہلو یقین کامل رکھے گا نا مصیبت گھبرائے گا نہیں تے نہ دین نو جھڑے گا اور سمجھے گا میرے سے آنی آنی سی گئی ہےکو پھر اپنے آپ ایک پاس لاگ گا کہ میں اپنے مولا نون کرن دی سوچا اپنے مولا کرن دی سوچا کر لے کے توحید دا کا عقیدہ جہا جی ہے نا وہ مسلمان اے موڈ تیرا باقی سارے دین کی دی عمارت کام ہے یہ نہیں ہے جس دے توحید دے عقیدے خلل پی جاوے سمجھ سارا اسلام اتوں گواہ بیٹھا ایمان اتوں گواہ بیٹھا انہوں رسالت کی تصدیق کوئی فائدہ نہیں دے گی میری گل یاد رکھنا جقدے دے خلل آ جاوے اے اصل بنیادی مسلمان قوم دے عروج اور سوال چڑنے سے برباد ہو سارا کا دا سارا دارو مدار اس عقیدہ توحید کے اتنے پیا جائے ہاں اللہ تعالی نے مسلمان نو خاص ایک نعمت تا فرمائیے تے اے توحید کامل جنے ہو جاوے بندہ اوے اوے کامل ہو جائے ہاں جی برائیاں تو ہر کسے شا ہر ہر پہڑے کام تو ہر بربادی تو ہر اپنے آپ ضرور بندہ مڑ بچان دی پوری کوشش کرتا ہے جس جی توحید کامل ہو جاوے جا خلاصہ ہے وے خلاصہ جہا یہ کہ ذات بھی ایک ذات بھی کہ دا خلاصہ جہا بالجاؤنا والدین دا سر ہے ایک رب ہے ذات ایک نمبر دو سفت جہنیاں سفت بھی کسی دیا نہیں اس سفتوں میں بھی ایک فیر تحید فلفال جیوں آدھے جو کم ہو رہا ہے کائنات کے اندر جب حقیقت ویک فیل ایک د کسبا کسب سڈا ہے حقیقت ہوں توجہ نہیں فرمائی جب تک وہ ایجاد نہ کرے موجود نہ کرے پیدا نہ کرے زمانے میں ہو سکتا وہ پیدا فرماے گا کسب بندے افعال یعنی فیل فائل حقیقی ایک, ایک, ایک کرنا عبادت دائک بھی ایک ہوئی ہے تو فرما برداری دے لائک وی اے توحید دا خلاص ہے یہاں چیزوں ایک ہونا بٹھا دتا جاوے. ای دے ان تقدی بھی آ توحید اسد تے بندے دا ایمان وی کامل جڑا ہے دلیری بھی آرت بھی آئی جب ہے ایک تے پھر ڈرنا کہ بزرگ شاہ ٹکر لے سن تے دو, دو مسلمان ہزار ہزار کافر دے بغیر ہتھیاروں گا پی جے سن ہاں جی ٹوٹیاں تلوار فوجاں جس جانا سن وہ چلے یا تو اندر طاقت آ ہاں جی جب ایک تو پھر ڈرنا کا دے تو سارے نال ہے انہوں راضی کرنا ہے انہیں حکم پورا کرنا اب آپ ہی جیتے ہیں ایک کر کے سیا مسلمان دل ہوندے کافر منافق بزدل ہوندے آپ بلدل ان کے اندر اسے ایمان ہی نہیں سمجھ سمجھی ہوں دا ہے میرا زور ہے تے یا زمانے کا زور ہے تو جو کچھ سامنے ہے یہ ہوئی ہے جہاں مومی نے وہ آتا جو کچھ سامنے ہے یہ نہیں ان پچھے ہو ہوئی شاید بندے نلیر کر دی ہاں جی یہ ضرورت پیش کرتی ہے یہ ہوئی اصل طاقت ہے جنہوں کلندر اقبال بولے آئے ہاں اقبال فرماندہ زندہ قوت تھی تھام میں یہی توحید کبھی یہ توحید تے اصل عقیدہ اے جا ہے نا اے عقیدہ ہی تے اصل طاقت سی جڑا مسلمان دے سی زندہ قوت تھی تھہ میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے فقط علمِ صرف کلام دا مسئلہ ہے رب العالمین دے بارے میں کی نظریہ رکھنا چاہیے کی سوچنا بس ایسے باس مباسا رہ گیا تو دل چکی توجہ نہیں فرمائی باس مباسا تے رہ گیا ہے نا توناز جنگ رہ گئی سونا کرنا سار سارے نفے نقصان وہ ہاتھ چیو دار بھی نقصان اہی دن دے نفا بھی اہی دن دوں اے بال سکھا پڑھایا جاوے نا گھبرا نہیں تھا تے تھانے بھی نہیں اپنے ہٹتا بھی نہیں ہاں جی جی اسے نو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فراہمی سرکار دے سچے غلام بزرگ نے دین کے واقعات ہوں سناونے پیش کرنا جنال بولو سبحان اللہ. ترمزی شریف دی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار راوی نے محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے اسے بال سنا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے چاچے پاک دے بیٹے جڑے نا فرما نے اس لیے میں بال سکریبن کوئی ایو نٹ دا ہاں جی آپ فرما دینے میں ایک دن سرکار دچھے سواری دوار حضور سرکار مینو فرما دینے یا غلاموں او لڑکے او بچا این اوقہ کل تین چند کلنا وا چند گلا سکھانا واج رکھ لا یعنی اللہ تو اللہ باہلا شریف تاہ رکھ رب تیرے نگاہ رکھے گا ریس دال سبق کہڑی شاید آپ پڑی اللہ فل کا اللہ نو یاد رکھ اللہ سونا تینو یاد رکھے گا اللہ تجد ہو اللہ نو یاد رکھ اللہ نو اپنی نگاہ رکھ رب تینو اپنے سامنے رکھے گا اپنی نگاہ یعنی رحمت والی ہو شہر رب کی نگاہ پر رحمت والی نگاہ ویچ خاص نگرانی ویچ مولا تینو رکھے گا خاص اپنے کرم دی نگاہ رکھے گا سال تبے آل اللہ, اللہ کو سوال کر حقیقت نگاہ رکھ حقیقت دن والا ہی وسط فسٹائم بلا جدو مدد منگے اللہ کول مانگ کی مطلب نگاہ وہ رکھی نو اپنی اکھ چ حقیقت چو دی اپنے دل دے اندر یوں سمجھی کوئی یہ کرنے والا ہو نہیں مدد کرنی ہے بھاویں کوئی غوش ہوے باوی کتب ہوے باوے نبی ہوگی ہر کوئی مدد اس لیے کرتا ہے رب رحمان مہربان ہو جناب رب رحمان مہربان نہ ہو مدد نہ کرے کوئی نبی والی کر نہیں سکتا جی مسلیاں دی کوئی مدد رب رب و جو نہیں آئی نہ غوث کوئی کر نہ نبی کوئی کر پی سکتے ہیں کی کرنے جدو رب وحدہ لا شریک مولا نہ کرے او خدا دے بندیا میرے پاپ نبی نے اپنے چاچا جی دے بیٹے نور سبق پڑھایا تھے فرمایا والم انتہا بے شین لم کا إلا بے شین قد اللہ نے فرمایا ساری امت رل جائے سارے لوگ رل جان تین تھوڑا جا نفا دینا چاہ اگر رب سونے نفع نہیں لکھیا ہو دے نہیں سکتے ہاں ادو ہی نفا ہونا دین جدو رب تیرا نفع لکھیا ہوے گا لمن فاؤ کئی لا بے شد کا مارو والا یا درو کر سارے رل جان تینو نقصان داستے کوئی نقصان نہیں دے سکے وہی دے جا محلہ کائنات نے تقدیر لکھ چی نے فرمایا لکلامو جفاج جفاف فرمایا کلمہ لکھ کے لہذا محبوب نے سمجھایا اپنے پاک چاچا چا جی دے بیٹے نگاہ ایک دے رکھ توجہ نہیں فرمائی رج بول سبحان اللہ سدگ جوان سجنا یہ ایمان یہو ایمان ہے جڑا بندے نوں کامیاب کرتا ہے یہ صاحبہ سے آخر نبی تالی بھی اس شہر ہی ہے جب رب تو نگاہ ہٹا لیتی جائے پھر مخلوق دے رکھ دیتی جائے یہ نفا دینی نقصان پھر بندہ بن ہے مت نقصان دین بندہ یقین جو نہ ہویا پھر بے ضمیر بھی بن جا ہے کافران کا ٹو بھی بن ہے تھے بھی لگ جا ہے مردہ بھی ہے زلیل بھی آتا ہے برباد بھی ہوتا ہے نہ دنیا رس کی نہ دنیا بچا سکتا ہے نہ آخرت رکھ ہے جس بندے ایمان چ رکھے اپنی دنیا بھی سوار جان آخرات بھی بڑھا جی سمجھ والے اگے اگے ترمزی تو علاوہ باقی محدسی روایت جی ہے اللہ نو نگاہ چ رکھ اگے پاوے گا تارف فر یارف کا اور رب نشان رب دے رب سونے دی بارگاہ اپنی پچھا کرائی رکھ سوکھے ویلے جدو ویلا آئے گا رب بھی تیری پچھا رکھے گا तवजो नहीं फरमाईखे वेले तो सारे या चीका दिया चीक निकल दिया अल्ला पर नहीं होना हूं बरा पिट चीक हां नदी ने फरमाया वेला सौखा हो भुलाखे वे। वेले तेन याद रखेगा इंज फिर क्या इंज तवज्जो नहीं फरमाई ایمان نال سونا کرم جو ببال مال صبر فرمائے یقین کر اللہ دی دی نالے بے نالے مصیبت مصیبت تو نجات ملتی مال اسرے جوسرا تنگی دسانی آئی ہاں تصے نہیں जिदन हुसड़ी होते हिसाब आंदू तो सड़े आते स्याने आई बारिश चलिया मतलब निकलिया मुसीबत आजो टल भी जानी है इस वास्ते बेसबरे ना हो शिकवे शिकायत आे पासे न पवो सजना यह है ماں باپ دا فرد ہو کہ اے اپنی اولاد نمجھا توجہ فرما ہوں اتنے ایک واقعہ سناوا سنا, سنا چھوڑا پھر آخر آخر آخرت ساریا گلوں دا نچوڑ جا کٹا گا جرا جیڑی کرنی ہو جرا موڑ وہ آخر چ کرا میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی دا یا رسول اللہ میرا پتر آف قید ہو گیا فر کے لے گئے نا دشمن کافر یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ آکا انعامدار نے فرمایا اندر والد فرمایا اپنے پتر وال پیغام بھیج تینوں نبی حکم فرما نے لا ولا والا کتلا بلا کا ورد زور رکھ لا ولا والا کلا بلا کا مطلب بھی جان گے دمانے کا ابھی پتہ نہیں. نہیں قوم تعلیم ہاں جی کہ ہر شہر تو کھیلی لا ہاؤ حول ہاؤل مانا ہے پھرنا ہٹنا بچنا کت مانا ہے طاقت لا ہاؤ ان ماس ہو جاتے گنا بچنا دی طاقت مصیبت تو بچنا راحت دی طاقت تے صرف اللہ دی مدد نہ یہ ہے لاخولا ولا خوسا الا بلا العلی العظیم دا عظیم سمجھو نار سبحان اللہ جو کچھ جی اے جی بچنا ہے تو رب کی مدد نہ جی, جی کو کرنا ہے تو رب مدد نہ تقدی رب سونے کی توحید کا مسلا پہلو سمجھا ولا قوت الا بلا ہاں دل بھی جی ہوئے نبی پاک نے صاحبی فرمایا انہوں آ دب کے پا ہوں توجو فرما تو پھر فر نبی پاگ میں ورد دسیا رنگ کھاؤ سدکے سدکے بول سب اللہ سدکے جا رسولو کاسے دپڑیا حضرت رضی اللہ ہو تالا دسیا نبی پا کا فرمائے شابش لاہ کلا ورد کیتی رکھ انہوں نے ان ان ان ان ان حضرت آف دے بنیا ہویا سی گل دے اندر پائے توک پائے ہوئے حضرت نے ورد دے زور رکھے ہوے توک گل چنے آپ ڈر پڑے ساخا راجا نبی پاگ دار باہر نکلیا وے فائدہ ہوا بے نا کا چلنا ہو اگے اوٹنی وہاں کی خلی سی جہے فڑی قید کی کھلے سنٹنی کھلی سی آپ چال مار کے بہ رہے ہیں اوٹنی توڑی اگے تے انہاں دے مال ڈنگر مویشی بلے جناب چلتے سن پائے آپ نے ساروں آواز دیتی سارے مال ڈنگر مویشی کٹھے ہو کے حضرت دے اگے لگ پائے حضرت آؤف بنوا حضرت آف نبی پاک در صاحب بھی اٹھنی دوال ہاں پتا نہیں جانورٹھنی لے کے اپنے گھر دے بوہے تیا کھلوتا ہے اندروں ماں پٹلی ہے پئی میرا پتر تو پیا وے مصیبتوں کے پیا وے با بکھرا پھر ابو جی جدو ماں آواز سنیے حیران ہو گئی میرا پتر کار آ گیا باہر نکلیاپ نال اوٹان دیا کتار ہیلی پری پی امن امان آیا کھڑا وے سڑکے جا ایک رب واہدہ الاج شریک مولا خالی زبان نال ورد نہیں سی دل بھی کوئی اسے نگاہ ادھر ہی تو ہی تھی کرن والا تے سونا نبی کامل دسن دس والا سی سد کے توجہ تو میرے پاک نبی دول حضرت دا والدہ ہے والدہ یار کی میا کچھ لرمایا موجا جو کچھ کرنے سارا کھا موجا اللہ قرآن آیت و من اتق اللہ لکھ را یار سوکھ من ہے سولہ یا اللہ, ہوا حسب اللہ سونے قرآن چتارے آئے فرمان کے جڑا اللہ تو ڈرے گا اللہ اندر واسطے مشکل تو راہ بنا دے گا میں بنایا رب سونے نے اندر واستے و راوا یار سو کہ سو لا یت سب کو دے گا جی مگمان نہیں آیا کہہ کہ کلا گیا ٹولاٹان کا مویشیا کا ہے اللہ سونے اعتماد رکھے گا بھروسہ اندی رکھے گا سمجھے گا اللہ فرما اللہ کافی ہوج نہیں فرمائی تود لال تو کل پیدا ہو گئی بھروسہ رب سے بھائی جدو ایک ہی کرن آیا تو مڑ دوے ہوں ویے بھروسہ کریے کوئی دوا ہو کسی تروسہ کریے فرمائی ہوں اج مجھے ایٹم جل <سؤال> رب درباد کر مار دچے پہلے ہی سکھا دے رب اون دے پروسہ رکھنا توجہ نہیں فرمائی جی بول سبحان اللہ کی مطلب پتر جہا سب بہیلا وسیلا ہو, ہو دے نا جی کریں تے اعتماد نہ اندروں اس تے نگاہ رکھ کھلو نا وہ خون تے, آوے تے چاٹ لگ دے تو چٹ لگا ہی وسیلا اتوں خس تے خوش جائے تے پھر گھبرا کہ ہوں کی کرا کہ وسیلے بنا چاٹ لا ہی بڑا بھی دے سمجھ ادھر ویخ کدی سوچیا جی اللہ تعالی نے اپنے پاک حبیب محبوب صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ پہلا پہلا والد ساید تو محروم کیا پھر دادا جی گئے پھر چاچا گیا سارے سارے اٹھا لئے اما جی بھی پہلوں گئے سوچیا جی کیوں جو رب سنین کیتا ہے اس واسطے کیتا ہے رب دسنا چاہتا سی کہ دیکھو جا میں سہارا بنا گا نا کسے دے سہارے دی لڑ نہیں رانی میں سارے سہارے اٹھا کے کلا حبیب اپنے نال لا کے پوری تلنت چڑھا کے وکھا لے پیا جی کسی کا سہارا نہ کرے تیرے سارے سارے توڑ کے پاسے سارا زمانہ تیرے قدم توجہ راج شبہ نلہ جی دیا جی دیا بول سبحال اللہ اگیں گنا رب سونے نگاہ جی نہ رکھی سو گل ہی میں چلو یہ بھی خوش نسیبیا چلو سو ہاں رب سویا پاکوں کا سدکا کو سانو عمل چا دے کو ساڈا دل بھی اوے چجو آپ ہی پہن بھی میں ہی سارا کچھ تو مگنے آ بھی ترکاری چا توجو آپ ہے لا ہو لا والا کلا بلا تو بڑ نہیں ہو بچا جا تو ہاں نفس تے شیطان دی بلا تو صرف تو ہی بچا سکنا ہے اور کوئی بچا سکتا سمجھو بول سبحان اللہ آی آی آی آی اور سن. ایک لڑکا ہے جوان ہے انسار قبیلے کا اگ کا ذکر جو سنیا سنا جہان اگ کا ذکر تو خوف رب سونے دی گل یقین توحید ہید ان بیٹھی سی اندر بس سن دیا رویا رو روارے چڑ گیا بالکل دی اٹھتی دی جبانی اخیر روندیاں روندیاں کارویچ مر ستا ہے پاک مصطفیٰ دے کور بندے آئے انہیں عرض کیتے یا رسول اللہ آگا لے حضور تشریف لے آئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پھی مبارک پائی سینہ مبارک نہ لائے فرمایا جہیزو صاحبہ گمو تیار کر کے دفناو فین الفرقہ قابدہ ہو دفنا چھو رب خوف نے اندر جگر چیر کے ساتھ دیتا ہے د <تصفيق> <مالکا تصفيق> <مالکا تصفيق> <مالکا تصفيق> جگر جدو فٹ دنیا کدھر گئی چاٹ وجہ جی اٹیک ہوا تو سائیں ٹور گیا سر دنیا کے کتنے مڑے میں مرنا اور سر رب سونے کے تالب تقیقت نگاہ رکھ والے وہ کھوتے نہیں سن جو گند کے تالے بنتے اتنے خدا دے بعد سن مکرا میم بنتے وہ ہمیشہ نورا کھانے سن تالے بنتے سن تا کر کے فرمائے دفنا دو جگر فٹ گیا اللہ کے خوف دون اگلی گل سن سن سن کے سر کے جاجو سبھان لو حضرت ابادا نبی پاک سرکار دے صحابی نے حضرت ابادا آپ سرکار کا ایک بیٹا جا نام ولید سی باپ دہت کا ویلا آیا بیٹا دکر باجی کوئی کر کردیا کوئی خیر کی گل دس جاؤ آپ نے فرمایا جلے سونی منو باہج اٹھا کے حضور دا صحابی بیماری حالت موت ددا دی عالت اٹھ بیٹھ جب بٹھائے فرمایا پترا انم تتا ملیمان پتری مان انہر رکھ ان انہ چر نہیں چکھے گا اللہ سونے جان ایمان مان رب سونے دی تقدیر دے جنہ چری نہ رکھے کل تو یا مرد کی ابو جی فلی انا علم وقلی خیر القدر و شر ابو جی مجھے پتہ کیون لگے گا اے تقدیر اچھی بری جو بھی اے رب سونے کی طرفوں کالا تالا مو اے نا یقین رکھ جو رب سونے تیرے تئی ہے وہ خطا نہیں ہو سکدا جو تیرے تیر رب نے پہنچانا ہے وہ خطا نہیں ہو سکدا سکتا جو نہیں پہنچا وہ کدی تیرے تک اپنے نہیں سکے گا آپ نے فرمایا پترا میں رسول اللہ تو سنیا اللہ نے سب تو پہلے کلم فرمایا کلم سارا اس ایمان تو علاوہ کسی ہودے سے مرے گا فرمایا تو دخل تن سا اگ چم سنے گا کہ مطلب مومن ایمان ادو بنتا جب تو تقدیر ایمان ہو تقدی ہوگے <تصفح> <تصفح> <تصفح> نگے, نگے بالوں دیا گلان سن بالوں دیا میں پوچھ لے بزرگوں دیا کی سناوا بالوں دیا سنا بالوں سناوا جس نے ایمان बचपन की हालत निगर बन गए सुना ईमान साल गल सुन के शर्म आ नक् डिगण लग पौला असाई चिटिया की देखा शर्म नहीं आती सानूमान ही साधे च नहीं पुछो की अंग्रेजों को मुसलमान करेंगे आप नहीं है तो लोग सोल بال کی گل سناوا سناو سڑکے سنا جاوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ سن وقت خلیفے راہ چل رہے نے بال کچھ دے سن پہ راہ جدو بال ویخیا سارے نس گئے ایک بال حضرت عبداللہ بن سب اے چھوٹا بال صاحب بھی نبی بال داؤ وہی بال ہے جنہیں پاک نبی سرور داؤ خون مبارک پیتا سی جدو آکا نے فرمایا جاؤ پچھنے لگوائے خون کٹایا فرمایا اتے دفن کریا جی پیر کسے کا نہ آئے حضرت عبداللہ بن گیا میں گیا جب سوچیا یار کتنے دفن کرنے سوچ سوچ میں پی لیا جب حضور دی باہر گاوج گیا میں مین فرما نے کتنے رکھایا میں عرض کی یار رسول اللہ اوتے دفن کیا وے جیتے پیر کسے کا نہیں آئے ری جیندیاں بول سبحان اللہ اے وہی عبداللہ بن دیر حضرت نہیں ابد اللہ بن باقی شامیر المومنین ہوا بج عمر دی بتتی بڑی ایک بار کھلوتے ہیں حضرت عمر بن خطاب حیران ہوئے کھلو رہے فرما دے تو آجیا کیوں نہیں خموتا کیوں میں بال جاب دے میں بجیا سواس نہیں کوئی مجرم نہیں شیشے کری جائیے شیشے کہ آپ بال جڑے جمی پالی بیٹھے ہاں یہ بندے نے کہ سور نے یہ تربیت دیتی بٹھا سورا دی سڈے بال نے کی جب آپرم نستا ہے میں کھیلا میں کن مزمے بنا من کا میں کوئی جرمدار نہیں سا جا تستا والا کن لیا خاف الک طریقہ تجناب جی جناب جی میں جناب کول ڈرنا نہیں جو تاسرا حک کے ایک پاس ہو جا تو گزرو کی کلب مطلب کو ڈرن والا کتنے بادشاہ کو ڈرنا نہیں کیوں سجنا سڈیا تو لتان پارا پڑھ لگ پہ سپاہی ویچ جدو جدوبا جی یہ ہو جا پیو چوئے مار گولی نہ مرے یہ ہو جا پیو بے اولادہ نہ مرے تم مرنے تو تیر نسل کی بے خوف ہوے گی رب کا خوف جو نہیں آپ ہر چوئے کا خوف آنا ایک چاپا ہر ایک تو بے خوف ہو جائے بولے جیدہ بولیں سبح لا ہے تو سدکے جانا ساڑی آخ چلوتے بوش ہے جی وہ بکریاں چلاو والا چلو بال ان سن اہوی کا جو سبق پڑیا ونگا کدی رب کدی سان دسو کدی اسا سوچیا یار اللہ تعالیٰ ویچ رہے نیب سڈے شاہ رکھ تو کریب ہر شاہ قبضے ساہ آدھے کول نے مارے گاہ گاہ حساب دینا اصل کئی سوچا رکی ترقی ترقی نہیں ترک گئی لانتی سور درکاہ چڑی ہے ساری بول سب اللہ ہوں اگے ایک اور بال دی گل سنا سنا جوڑا حضرت حارث محاسبی امام ہوئے بڑے وڈے امام ہوئے امام حارث محاسبی آپ کتاب میرے کول موجود نے ڈاٹا ہزوری ورگیا پالا نے انہوں کا ذکر خیر فرمایا اپنیا آپ بال سن توجہ فرماؤ نال گزرے بال دے سن پہ گھر سجورا ویچن والے بندے دا گھر سی اس کار دے بال کھیڑتے ہیں بہ ادرت ہارس مارس بھی آئے بال ہی سر نکلے گئے آدمی ان بالوں کے گزرے حضرت حدرت ہارس بچپنا سی کھیل لگ پہ ادھروں گھر والا کجورا والا باہر نکلا ہوئے ان چاند کجور سن حضرت ہارس نگا بال چھوٹے والا کہ لگا کجورا کھالا کچھ حضرت ہارس فرما رہے نہیں پہلو دس آئی کتوں نہیں دا مال سمجھ کے کھدی جانے ہونے پوچھو تو کی گڈ مسلمان ہوں میں <مثال> کہا جی نہ آخری ہے سامنا چاہیے میں جی ڈنگر مسلمان ہوں ہوں <مثال> بال پیا کارو کافی آس یہ کتوں لیا دیا نی گل بیان کر لگ رہی بے تا مرم میرا جو میں چٹ پہلو کچھ کجورا ایک بندے ویچیاں ایک کھجور ان ڈگ پہ میں اہی چک اوہی تینوں کمان لگا حدت فرما نے تارے فوہ کیا اس بندے نو جان جیڑا کڑ کیا ہاں؟ جاننا جہرا تیرے کول کھجوراں لے کے گیا کہاننا پچھاننا فلتافل ہارس ہوئے یہ ہوں چھوٹا بال حضرت ہارس بالوں تبجو کی بال کھیڈ آخ دے بالو دسو اے بابا مسلمان بالا پوچھتا ہمسا جی مسلمان اے یا کافر انہاں آخیا یار مسلمان سمرا والا تارے کا تارا کاجرت ہارس گل سنی ٹر پیٹ ہوں پچھے پیچھے کجورا ویچ والا اگے اگے حضرت ہر سجا رہے پیچھوں جا کے فیا پا کے فڑیا اکا لو ولہ تن فلت مل جی ہاتھ تکو للی معافی نفس کمی بال نیا کھجورا ویچن والا نفرت میرے دی تیرے اندر میرے بارے کی خیال ہے باہر فرما یا مسلمان فتل مراسلم ججور ڈا چی پیاس کی وجہ لب اس بندے آپ نے فرمایا یا شیخ ادھر مسلمان بھی اخوانا ہے نے مسلمان کی اولاد نرام بھی کھلانا جو بول سبحان اللہ, اللہ دہشت گردی مکانی آخو آ سبق پڑھاؤ دہشت گرد نہ پڑھاؤ پڑھ سکتا بےمان گیا آم کیوں آم ہوں کمپیوٹر آئے کھڑے کیوں حساب اور کھاتا کلیئر کرنے کے لیے پتا نہیں چلتا بندہ ڈنڈی مار لیتا ہے میں جا مونج کٹی چی کپیوٹر بےمان نہیں بندہ بےمان بنا چی انگریز بندے بےمان چ بنایا کمپیوٹر ایمان والا چ بنایا تو مڑ بندے لو کپیوٹر ہی اشرف ہوا سو کمپیوٹر چل رہے جب چلا بےمان ہوگے مڑ چل رہا کتوں بےمان مر ई चलाव जो बीमान ने बटन गवा करकेल पवावन जावो तो पांच का चार लीटर निकलता तवज्जो नहीं फरमाए तो उधर आखन के पैलो ही मीटर चेक कर लो क नहीं क चेक कर लोनू की चेक करिए बला चेक करने तू बंद हो चेक की लड़ नहीं ताली में कित तू हा कदा कि बैठा जो पुत्र हाफिर से बन <laughs> है نہران دا پتا ہے لکھا کی ہے نہ پتا ہے ہدیش نہ کید دا پتا ہے کی بزرگوں گلوں دا پتا ہے بخاری مسلم شرین اسلام فکا ہاں جی ہرار جی سب خبریں آدی پتہ کون نہیں آخ جی میرا پتر قرآن دا حاصل بن گیا کیوں آخ سات پشتاں بخشو جائے گا توجڑیوں فرمائی دسیا سات پوشتا بخشا جائے گا جو پیو دی جنت سو آکے! توجہ نہیں فرمائی بالی بالا سات پوشتا بخشو آ سکتا ہے توجہ نال بول سبھا مان دسو اے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرات تو ایک قطرہ خون نکلا ترکی ترقی شور شور جگہ جگہ تے کالیاں تھا تھا کوئی گلی خالی نہیں سکول کالج نہ بنیا ہوئے ہو سورا آکھو کہ بندے دا پتر کا پڑھ دکھاؤ بھائی مانو کوئی صلاح الدین یوبی جیسا حاکم بنا کر دکھاؤ کوئی آب امام ابو یوسف جیسا قاضی اور جج بنا کر دکھاؤ جج نہا جج نہا قاضی فیصلے کرنے والا بنا کر دکھاؤ کوئی محمد بن قاسم جیسا مجاہد فوجی تیار کر کے دکھاؤ ظالموں کوئی پاک اس پاک کے پاک خاتون نے جنت ورگی کوئی ماں تری نسل ساری نکھٹو تیار کی آتے جے سپ ٹھو بنائی آتے جے ترکی ٹھاڑ ترکی ترکی ٹھاؤ پورزے سارے دو نمبر نے مشین دیا نے فرمائی کوئی برا کے لکھا دی پہ دی, دی, دی, دی, دی, دی, دی اسلام دی تعلیم دا نتیجہ بال نے نو ندھا کر دتا ہے آن لے او بابا او بابا, او بابا تسلمان دے بالوں نو تباہ کرنا رکھ ل آپ مسلمان بھی آیا کلانا افسوس سوس ترے بابے نے گل سنیے ہے نہ انہیں سہ چا دی میں دنیا واسطے تجارت اللہ کر کے مر جانا اچھا ہوں اتے اس بال کی دنائی اپنی چمڑی دی ایک مثال سمجھاوا سمجھاوا جی دیہ بول سبحان اللہ بال پیاد مسلمان ہو کے بابا پوچھا کی سوسمان ہے ہے ہاں ای گل سن کے تو نس پیا وہ ہوں پیچھے پیچھے بابا نپیا تینوں گا کہڑی گل میرے نال اندر. اندر میرے بارے کی خیال رکھنا اگوں بال جرب پہ دینا بابا وہ تسلمان کوانا مسلمان کے بال افسوس تے جان پتہ حساب پتا نہیں تے بال کی پیا آخر وہ تسلمان وہ تسلان ہو کے آرام تے بالاسان کی چولہا آسان جی دہی رکھ تاری رکھی کاڑھی آرو کی کیا ہونا تاری آ کےم کرائی دے مرد اب مریے تے اسلام دی چادر داغ دا دھبا بنے کھڑے ایماندار ہوں بار پیا تو کی مطلب انہیں زمبیر ججوڑیا کہ مسلمان کام نہیں اولنے <سؤال> داڑی <سؤال> دہڑی حرام کھاتی آئی کی مطلب بھائی اگلا سنے تے او سمجھے صرف دہڑی آے واسطے نجائز تے <مزید> تا تا تا ہر بندہ داڑی جنوب ویکو کیوں من مولی صاحب یہ مڑ یہ رکھ کی مطلب جن ویکھی کھڑے نے بہار پاس داڑی پڑی تو وہ آدھے نے ایک داڑی چ مناؤ پڑی چن تو بچ جاؤ مول موجود साजी ड़ी मुन के कुछ उत्थ ला छोड़े किसे नहीं आखना की की ती फिर मैं दाड़ी रखी हो भावे गोडा चा नंगा करे ڑی منا کے پیا سو بندہ شرم کرو مسلمان جی پڑنا کنو دہڑی رکھی گئی ایک بچ داڑی آئے دیا دیا یہ اکل رہ گئی ہے سر ایمان رہ گیا سر ہوں میں پیرے تو پوچھنا کیا داڑی دی قدر زیادہ ہے یا کل مے کی قدر زیادہ ہے کلمہ ہر حال داڑی اس لیے پاک بنے گی جب بندہ ایمان مرے گا ہے کہ نہیں سکھان دی بھی داڑی ہے سکھان دی بھی داڑی ہے تو ہوں جڑا وا پاک ان کی قدرت ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے एक गिलास पिया होावे छिट पेशाब की सारे पिटन लग पैण होटका दुधदा त्यावे बाल्टी प्लेट दे कोई पेशाब की उथे तो नहीं बोलना चाहिए ना क्योंकि वह मटका है मुसलमान ने तेन की तकरियां सुनिया پیسے کمائے یار کم از کم کلمے دی قدر داریوں بدھ دے تڑ بچاؤ زور نہیں کاری دی عزت کریے کلمی رسول رول دیکھئے نبیت کا باہر سدڑے توری مسلمان کا نام لے تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو سیدا کرے جب مسلمان گا پھر معاشرہ سا ہو جائے ہوں آخر ہوں دہشت گرد بھی کہتے ہیں داری والے اچھا بے داری ہے میں بام ماری جانا ہوں برطانیہ جہے بمب وجے نے انہوں کے مجرموں کا جڑا خاکہ دیا اخبار اس سارے بےداری میرے کو اخبار کوئی نہ زمیر ہے نہ اکل ہے چلو بندہ کچھ دیر استعمال کردی والا دہشت گر کیا مطلب के दहशतगर्दी करती बईमान हाथ चला ने कलाशन कोफ या दाड़ी चला खेड़ी से चला बई बोल बोल बोलो बम हाथ चला या नहीं नहीं दाड़ी चलाऊंगी हा तो इस तरह करो बंद हथ कट लो ڈاری راڑا دم چلا ملتا ہے ٹھیک ہے کیوں پہ آئے مسلمان نگاہ رکھتا سا مسلمان تنقید مسلمان سلان برائی ویکتا سی مسلمان دتوں سے پیٹا سی ہو کے کام پہ کرنا مسلمان آپ سیدا رکھتے سوچتا میں سدھا رکھا دہی والا بھی منی آئی پہ آتا ایک کو جو آڑ پائی کڑی یہ لاؤ ہوں سمجھ لگی کوئی دنیا بے داری بنی ہے ایمان حق مسلمان بندہ شرمسار شرم سی ہر بندہ کوشش کرتا کہ یار میں مسلمانوں بدنام نہ کریں فرمائی اچھا ویسے ایک گل ہے جی ادہ تھوڑا برادری جیڑی نا جی کوئی ایڈے ٹوگریزوںگریزوں کو مرضی کرے نام لا ہاں یہ کدی نہیں آخر کے سارے انگریز سور نے میں تو نہیں کدی بھی اتنا یہاں خلاف بول دیا تو بلکہ الٹا بولن نہیں دے دے اگر مولوی صاحب بھیر آخو ہاں جی میں آخ نہیں دینا سارے ادھر کی گل ہونے بہت خراب ہے بس امریکہ برطانیہ کی باقی عوام بہت اچھی ہے آن لوگ نہیں منہ ماں سارے چڑھ دلے پرواہ کوئی نہیں وہ سر اتلے دو کنجر پریت نے جب آئے دہڑی دہڑی والے گنت گئے آپ باہر نہیں رہے ساڈا ایمان چکی ایمان نہیں ایمان نور چانک اللہ یہ اللہ فرقانا اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے حق اور باطل میں فرق کرنے کا میں پیش کر دوں رجی دیا بول سبحان اللہ ایک, ایک بچے کی گل سنائیے دے در فبرت ساڈے ح تو بعد ایک دن نہ آخ کے فلانا دہڑی رکھ کے پہن کر دائی. کوئی آکھی سے نو کسی آئی لو حاجی حج کر کے آیا تو جناب یہ کام کی تھی کوئی حج نئی کوئی دہڑی پڑھ دے کوئی حافظ دے قرآن حفظ دے قرآن پڑھ کوئی علم پن مسلمان دے ایمان نو کوئی بھی نہیں پیا اے نہیں ایمان ایمانا مسلمان ہے کوئی شرم کر مسلمان آج کرے نہ کرے نبی خلاف نسل تعالیٰ جوڑے مبارک دن کمل دیوان مو جمال سرکار گمل دیوان موجم گے جڑے آدھا جنتا دانگے کئی جاؤ گے کمل دیوان موجم سرکار